خطبہ نمبر 9 جس میں اپنے اور بعض مخالفین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے پر شاید اس سے مراد اہل جمل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد ارعدوا وابرقوا ومع هذین الامرین الفشل ولسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى نمطر یہ لوگ بہت گرجے اور بہت چمکے لیکن آخر میں ناکام ہی رہے جبکہ ہم اس وقت تک گرجتے نہیں ہیں جب تک دشمن پر ٹوٹ نہ پڑے اور اس وقت تک لفظوں کی روانی نہیں دکھلاتے جب تک کہ برس نہ پڑے